بس اللہ و رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ محمد العلیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سعین الباشاور صبح باقی تمام سامعین خوراً گرامی برادران سب کو شمو سے واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شہری میں سے درس نمبر چار سو سینتالیس ابلیغ جو ہے ایک ام یعنی نواسی ان ایٹی نائن درس نمبر ہے اور شروع سے لے کر چار سو سینتالیس شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور ایٹی نائن جو ہے نواسی جو ہے نوے یعنی یہ جو ہے اوراد فتھیہ کا درس نمبر ہے تو اس میں جو ہے ہمارے سلسلے دس اوراد فتھیہ میں سے پس اول یعنی ملک الجبار میں ہیں ملک جب بعد میں سے انتیسواں لا الہ الا اللہ تو انیس انتیسواں یہ مقدس دعا یہ ہیں لا لہ ل ارحم الراحمین یہ مقدس دعا اس کے توضیح ہے ہاں جی لا الحم الراحمین یہ مقدس دعا اس میں لا لہ کی توضیع آپ لوگوں کو برابر ہو رہا ہے ارحم الرحیم ایک ارحم ہیں ایک, ایک راحیمین ہیں ان دونوں کی توضیع اور تھوڑا سا اللہ کے رحمت کے حوالے سے تھوڑا سا کریں گے تو لا نہیں اللّہ کوئی معبود اللہ شوئے اللہ اللہ تبارک اللہ ذات واجب الوجود کی ذات کے ایسی ذات جو تمام صفات جمالی جلالی, جلالی کمالی سے متصف ہے ہاں ایسی پاک ذات کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو اس کے چار طریقے سے تجمہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتائیں اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ کے یا <تصفح> اللہ کو پہلے لاؤ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہیں اور وہی اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کی توحید قرار کرنے کے ساتھ اس کو صفت ارحم اور رائمین سے متصف کریں تو ارحم اور رائمین کا میں ایک ارحم اگر ان دونوں کی توضیع لغات کے حوالے سے ارحم جو ہے یہ ارحم اس تفضیل ہے جس کو انگلش میں ڈگریز بولتے ہیں ہاں جی ڈگریز بولتے ہیں اس میں تفضیل ہے آج فعل ہے اس کا فعل جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے اس کا فعل رحیم یرحم رحمتاً اس کا منظر آتا ہے رحمن بھی منظر آتا ہے مرحمتاً بھی اس کا منظر آتا ہے اور اس کی معنی مظرِ مہربان ہونا رحیم یرحمں معنی مضر مہربان ہونا نرم دل ہونا ہاں اسی طرح راہمتاً و مرحمتن یہ دونوں میں معنی رحم مہربانی رحم اور مہربانی کے معنی میں یا القام جدید عربی لغت میں یہ معنی کیا اور جو ہے ارحم تو اسی سے ارحم جو ہے ہاں جی اس میں تفضیل ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا رحم ارحم کے معنی مہربان ہونا نرم دل ہونا ہاں جی رحم اور مہربانی کے بارے میں ہمار جو ہے ارحم جو استعمال ہے اس دعا میں ارحم اور رائمین الرحم کے معنی سب سے زیادہ مہربان ہونا سب سے زیادہ نرم دل ہونا لیکن یہاں دعا میں سب سے زیادہ مہربان ہونا منا مناسب مناسب معنی منا. نرم دل چونکہ اس میں نرم دل میں ہاں اللہ انسانوں جیسا کوئی دل تو نہیں رکھتے زیادہ مہربان کے لفظ اللہ کے لیے زیادہ مناسب ہے زیادہ ارحم یعنی سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ ارحم کرنے والا ہاں جی سب سے زیادہ اپنے بدنوں پر شفقت فرمانے والا یہ جو ہے الخموش و جدید کی روشن میں جو لغوی مانا تھا اس لیے سے ارحم کا مانا ہوا المنجد لغت میں لکھا ہے ہو ہاں جی سر ہم الرحم السّیہ البابم سے رحمت انوََ مرحمت انوا رحمنورحمن یہ سب اس کا منظر ہیں نرم دل ہونا اسے بھی لکھا مہربان ہونا اور اضافی دو معنی لکھا ہے الرحم رحیمّ الرحم کا شفقت کرنا باشت دینا یہ دو معنی بھی رحیمّ الحمن سے کیا ہے شفقت کرنا باشت دینے کا معنیٰ اور الرحمۃ ور رحمہ الرحمت وررحمٰ ور ان کے معنی نرم دلی مہربانی جس کا نتیجہ مغفرت و احسان ہے یعنی yani ایسی مہربانی اور نرم دلی جس کے نتیجے بندے پر محرم کے مغفرت اور اللہ کی طرف سے احسان لطف کرم ہے اب ادھر دعا میں ہیں ہاں الحم الراہمین ہے الراحم اور رحم یہ دو لحاظ میں اس کا لغدم المنجد میں لکھا ہے مہربانی کرنے والا الرحیم اور رحم الرحیم اور رحم کے میں نے لکھا ہے مہربانی کرنے والا تو اس لحاظ اور رحیم کے معنیٰ کیا ہیں اسی سے فائل پر مہربانی کرنے والا مانا سم فائل جس پر مہربانی کی جائے اور مان سم آف فرماتے ہیں رحیم دو معنی ہوتا ہے ایک تو مہربانی کرنے والا اللہ ہے اور رحیم کے ایک معنیٰ جس پر رحم کی جائے جس پر مہربانی کی جائے ہاں جی اس معنی بھی ہے مغل کیونکہ یہ بطن فعیل مشترک ہے مان فعال محفل دون مت جو بولتے ہیں اللہ الرحیم جب بولتے ہیں یعنی معنی سفالی مہربانی کرنے والا رحیم جب اللہ کی صفات ہوتی ہے تو مان فائلی اس کا درست محفلی غلط ہے کیونکہ اللہ کسی کے رحم کا کسی کے رحمت کا کسی کے شوقات کا محتاج نہیں ہے وہ خود پاکزاد سب سے زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ شفقت کرنے والا وہ مہربان اللہ لہٰذا جب بولتے ہیں اللّہ الرحیم یعنی معنی اس معنیٰ صنف علی مہربانی کرنے والا اللہ وہ ایسے پاکزات سے جو مہربانی کرنے والا لیکن جب بولتے ہیں اللہ الرحیم یعنی وہ بندہ جس پر مہربانی کی جائے اللہ کی طرف سے جس بندہ سے یہ معنیٰ مفول ہے اور یہ تو ارحم کی توجیح اور ہو گئی اب اس کے بعد راہمین جو آیا ہے ارحم الرحیمین الرحیمین جو اس حال کے سائے کہ جو مد سالم ہے اور یہ ناولیات سے حالت جرم ہے چونکہ یہ مضافل ہے ارحم کے لئے اس راہمین اس میں راہمون تھا ابھی کبھی چونکہ کبھی راہمن اسملت کبھی راہمین یہ ہم ارحم راہمین تو اضافہ ہونے وجہ سے راہمین پڑھتے راہم کا معنی کیا چونکہ جمع کیسے کا ہے الراہم ہو مفرت ہو تو رحم کرنے والا مہربانی کرنے والا شفقت کرنے والا بخش دینے والا یہ معنی ہو جائے گا محرت کی سیکا جب جمع ہو تو رحم کرنے والے مہربانی کرنے والے شفقت کرنے والے یہ سارے معنی ہو جائیں گے ہاں جی اور بخش دینے والے کیونکہ ہم باشش کے معنی میں جائے گی مجید نے کہا بخش دینا یہ بھی جو ہے یا رحم کے معنی میں ہے تو بخش دینے والا بھی اب رحمین کے معنی میں آ جائے گا ہو اب یہ دونوں مقدس اسم کو ملاخر ارحم الرحمین جو ملاخر اللہ کا جو نام صفت واقعہ ہوا ہے لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں اور وہ اللہ آرحم الرحمین تو پھر معنی جو ہے سابقہ جو ہے آرحم الرحمین کے معنی سابقہ الغوی معنی کے لحاظ سے پھر یوں بن جائے گا اور ہمر یعنی جس طرح لغت میں کئی معنی کیا ہے حساب سے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہمر رحمین مہربانی کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا چونکہ ایک معنی اس کا مہربانی لکھا ہوا ایک ماں نے شفقت لکھا ہوا لہٰذا شفقات کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ شوقات کرنے والا اور بخش دینے کے معنی بھی ہے لہٰذا بخش دینے والوں میں سے سب سے زیادہ بخش دینے والا ارحم الرحمین احسان کرنے کے معنیٰ ہے آیا ہے لہٰذا احسان کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا تو یہ تمام معنی اس مقدس دعا کے ہو سکتے ہیں اور یہ ساری معنی ایک سال اس دعا کے اندر شامع ہے جب آپ اللہ کو ارحم الرحمین کر کے پکاتے ہیں تو اس کا معنیٰ یہ اللہ تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو شفقت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے تو بخش دینے والوں میں سے سب سے زیادہ بخش دینے والا ہے تو مہربانی کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی اللہ ہے تو احسان کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے یہ سارے معنی جب اللہ کے صفات صفحت واقف دیا اتنا ارحم الرحمین تو سارے معنی اس ارحم الرحمین کے اندر جم تو کہ آپ اللہ ان تمام معنی کے ساتھ اس کی توصیف کریں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبول نہیں اور وہ ایسی پاک جاتی ہے کہ تو آرمر رحمین ہے کہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو بخش دینے والوں میں سب سے زیادہ بخشنے والا ہے تو مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے تو احسان کرنے والوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے یہ سارے معنی بن جائیں گے تو اب دعا کا مجموعی تجمہ اللہ آرحمر رحمین تو اس کا دعائید بن جائے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو انج سارے مہربانوں اور شفقت کرنے والوں سے بھی بہت زیادہ و بے نہایت مہربان و شفقات کرنے والا یہ تجمہ میں نے سابقہ تجموں کو جو لغت میں ارحم الرحمین کا کیا ہوا اس کو مد نظر رکھ کر یہ اگزام ترجمہ کرنے کی کوشش کیا ہے تاکہ وہ سارے معنی میں آ جائیں تو اللہ کے سواقعی معبود نے لا اللہ ارحم الرحمین جو سارے مہربانوں اور شفقت کرنے والوں سے بھی بہت زیادہ وہ بے نہایت مہربان و شفقت کرنے والا ہر سنت کے جو مولانا ہیں انہوں نے جو تجمہ کیا جو فاتحہ کے شرح لکھا ہے مختصر اب یہ تجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو سب سے بڑھ کر مہربان ہے جو سب سے بڑھ کر مہربان ہے الام وشی یہ تجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں وہ سب سے زیادہ رحم والا ہے آرم الرحمین کا تجمہ رحم والا تجمہ کیا اور باحوشر نے یہ لکھا کہ اللہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا و رحم کرنے والوں سے بھی وہ, اچھا وہ رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے, ہے ہاں وہ رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ تو تجمہ لکھا تو ان چار ترجمے کے حوالے سے جو ہے تاحت لفظ کے لحاظ سے لفظی ترجمہ داخلہ الحم الرحمین تاحت لفظ کے لحاظ سے سعید خورشید عالم صاحب کا ترجمہ باقی دونوں سے بہتر ہے کیونکہ اس میں الرحمین کا بھی ترجمہ آیا ہے باقی ترجمہ جو ہے انصر صابر صاحب علامہ کے ترجمہ باماہورہ ترجمہ ہے جس میں راہمین کا لفظی ترجمہ نہیں ہوا ہے صرف ارحم کا ہوا ہے راہمین کا لفظی ترجمہ نہیں ہوئے انہوں نے باما کے شار تجمہ کیا ہے ہاں جی اور بنداقی نے اپنے تجمہ میں راہمین کا ترجمہ بھی کیا ہے نیز ارحم کے تجمہ میں بے نہایت اور مہربان و شفقت والا معنیٰ کیا ہے ہاں اور جو ہے ارحم کے معنیٰ میں بے نہایت مہربان بے نہایت مہربان و شفقت والا مانا کیا ہے چونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت و دیگر صفات جمالی و جلالی و کمالی اللہ کے جتنے بھی اچھا و صاف ہیں سب میں اطلاق ہے یعنی سب میں اطلاق میں مطلب کیا ہے کوئی انتہا نہیں ان کا اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں اللہ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہاں جی تو لہذا جو ہے اسی طرح اللہ کے رحم کے بھی کوئی انتہا نہیں اس کے شفقت کے بھی کوئی انتہا نہیں اس کے مہربانیوں کے بھی کوئی انتہا نہیں ہاں وہ بخشیں گے خدموں کو بخشیں گے وہ جانتا ہے ہاں جی وہ بے, بے انتہا احسان فرمانے والا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے بے نہاد کا ترجمہ ہاں جی اس میں اضافہ کیا ہے چونکہ جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت و دیگر صفات جمالی و جلالی و کمالی سب میں اطلاق ہے تو اس صفات رحمت میں بھی اللہ رحمت ملقہ کا مالک ہے ہاں جی مالک ہے کوئی معلوم یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کتنا مہربان و شفقت والا ہے وہ ذات پاک رحمت متلقہ کا مالک ہے اس لیے احادیث میں آتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے جنس ہے جتنے شفاعت کرنے والے اللہ کے جنس ہے جتنے شفاعت کرنے والے ہاں جی یعنی امبی علیہ السلام صدقین شودا صلیح اور دیگر شبہات کرنے والے سب شفہات کر جائیں گے اور ان کے شبہات سے جتنے گناہ گار جنت میں جائیں گے ان تمام جو ہے شفیعوں کے بعد آخر میں اللہ خود اپنی ہاں جی رحمت واسعہ اللہ خود اپنے ہم رحمت واسعہ سے شفاعت کریں گے اور اللہ کی شفات سے سب سے زیادہ گناہ گار لوگ جنت میں جائیں گے ہاں جی جنت میں جائیں گے اس لیے جو ہے اور کیوں ایسا کیوں نہیں ہوگا اللہ کے رحمۃ جنت میں جائیں گے کیونکہ اس باغذاد نے اپنے سچے کلام مقدس میں خود کو الرحیم ہے نا قرآن باغ من بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم و الحم الرحیم اور رحمان سے متصف ہونے کے ہونے کا اعلان ہونے کے اعلان کے ساتھ ساتھ الحان قرآنِ میں ایک تو میں رحیم ہوں ہمشہ رحمت کرنے والا ہوں مہربان ہوں اور رحم ہوں بے نہاط رحم کرنے والا ہوں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں رحمین رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور رحمٰن بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ان الفاظ کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ نے مزید فرمایا قطع والا نش اللہ نے فرمایا کہ مش اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے تو حضین کرانی تو یقینی اللہ جو اپنے اوپر رحمت کو اپنے بندوں پر اپنے معلومات پر ہاں جی رحمت کو ان پر مہربانی کرنے کو ان پر شفقت کرنے کو ان عوف درگزر کرنے کو ان کو بہت دینا اپنے اوپر لازم کرا دیں گے اپنے اوپر فرض کرا دیں گے تو یقیناً اس کی بخش سے بہت زیادہ جو ہے اس کی شفاعت سے اس کی رحمت سے اس کی شفقت سے یقینا بہت زیادہ لوگ جو جنت میں جائیں گے اللہ سا. انشاءاللہ اللہ جو ہیں تمام کلمہ وہ لوگوں کو بخش دیں گے اس سلسلے میں مزید کو آیات کی توضیح ہے وہ انشاءاللہ اللہ کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتا دیں